ونعوذ بالله من شرور أنبتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله وقال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاة والسلام ذی هي اراده میرا اشعار پڑھنے کا ہی تھا اور وہی وہ ہے لیکن اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ جب کوئی تقریر و بیان ہو جائے تو اس میں اپنے آپ کو اپنا کمال کچھ نہ سمجھنا چاہیے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیجمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اور اس خطبۂ مبارکہ میں بھی یہ ساری نصیحتیں موجود ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگی جا رہی ہے جیب و آستین بجز چیزیں کے دادی من چتار جب اللہ کسی کو کسی سے دین کی خدمت لیتے ہیں یہ شرف عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کی رہنمائی بھی غیب سے فرماتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں جن کا شعر میں نے پڑھا کہ اللہ میرے جیب و آستین میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ دیں گے وہی تو میں آگے پیش کروں گا جو اللہ ہی نہ دیں گے تو ہم کہاں سے لائیں گے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا یہ زبان کیسے ہل سکتی ہے وہ, وہ بات کیسے بیان ہو سکتی ہے وہی دل میں ڈالتے ہیں وہی توفیق دیتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگی گئی ہے اس خطبے میں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے کہ ہماری شامت عمل سے جو ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو اور خدا نخواستہ خلاف شریعت ہو اللہ اور رسول کی ناپسندیدگی ہو اور اپنے ایمان کا اقرار بھی ہے انہوں بھی اور اللہ پر توکل بھی ہے سارا کچھ اللہ ہی کا ہے دیکھیے شروع سے آخر تک خطبہ جو ہے اس میں میز اللہ پر توکل کے سوا کچھ نہیں سکھایا گیا ورنہ توکل والے ہم اسی پر توقل کرتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر شیطان سے پناہ مانگی کہ بعض اوقات شیطان دل میں بڑائی ڈال دیتا ہے کہ آپ تو بڑے مقرر ہو گئے بڑے لوگ آپ کے محبوب ہو گئے اور بڑا آپ کے لوگ عاشق ہو گئے شیطان سے بھی پناہ مانگی گئی اور میرے مرشید محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں آگے آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے جانے والوں کو جگہ مل جائے تو شیطان جب آئے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھلایا کہ شیطان اگر تمہیں سے ڈالے بحث مقاصہ کرے تو تم اس کو ایسے ایسے جواب دینا جوابات نہیں سکھلائے گئے بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب شیطان آئے تو فسٹ آئز اللہ کی پناہ مانگو عوز بلّہ ہی میں نے کہو کیونکہ یہ ہمارا کتا ہے جیسے بڑے بڑے, بڑے سیٹوں کے ہاں آج کل فیشن ہو گیا ہے کتے پالنے کا کتا پالنے کی ممانعت ہے آج کل بعض لوگ گھروں میں کتا پال رہے ہیں بڑے بڑے وہ جو نسلی کتے ہوتے ہیں ان کو پالتے ہیں جبکہ کتا پالنا صرف شکار کے لیے جائز ہے یا پھر کھیتی باڑی اور مویشیوں کے حفاظت کے لیے جہاں کہیں انتظام نہ ہو حفاظت کا وہاں اس وقت تو اس کی اجازت ہے ورنہ اس کا پالنا جو ہے ممنوع ہے تو غرض یہ کہ فرمایا کہ یہ ہمارے دربار کا کتا ہے جیسے حضرت نے سکھلایا کہ دیکھو کہ جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے اور بڑا بڑے آدمیوں کے پاس کتا ہوتا ہے باہر گیٹ پہ اور وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اجنبی کو دیکھ کے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا کتے کے ساتھ بھاؤ بھاؤ شروع کر دیتے ہیں یا اس کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ آپ فوراً سیٹ کو یا جس سے ملنے گئے ہیں اس کو فون ملاتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں لیکن آپ کوئی کتا جو ہے ذرا اس کو خاموش کرا دیجئے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوراً کوئی کوڈ ایسا استعمال کرتا ہے تو وہ کتا جو ہے دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے تو یہ اللہ کے دربار کا کتا ہے اور چونکہ اللہ کی اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ بڑی عظمت والے ہیں تو ان کے دربار کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہے تو یہاں سکھلا دیا کہ تم شیطان کا مقابلہ مت کرو بلکہ ہم سے مدد مانگو ہم سے مدد مانگو ہماری پناہ مانگو فعوذ باللہ من الشیطان شرف پھر آگے فرمایا کہ اپنے نفس کے شرور سے بھی پناہ مانگی کہ بعض اوقات حق بات ہوتی ہے سامنے لیکن نفس کے شر سے اس بات کو مانتا نہیں ہے نفس جو ہے شرارت کرتا ہے نفس وہ شر شر پسند ہے شر پسند ناصر ہوتے نا یہ شر پسند ناصر عناصر یہ آدمی کو حق راستے سے بھٹکانے لگتے ہیں وہ نوشرہ ومن سی آتی امالا یا ہمارے اعمال کے جو برے برے اعمال ہیں ان سے بھی اپنی ہم نے پناہ مانگی اتنا پیارا خطبہ ہے وہ من سیاتی مالینا اور آگے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا تو ہمارے اختیار میں ہدایت نہیں ہے میں یہ دھی اللہ ہوں فلاح اللہ جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ میں یغل ہوں اللہ جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا پیرو بھی نہیں دیکھو کہ عزت مس علیہ السلام نے فرعن پہ کتنی محنت کی لیکن ایمان نہیں لایا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے کان ہی میں کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے کلمہ پڑھ دیجئے تو میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا تو انہوں نے کہا کہ اختر کنار اللع کیا, کیا جواب دیا کہ میں یہ اپنے بتیجے کے دین پر ایمان لے آؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے یہ بڑی بہت بڑی بیماری ہے شیطانی بیماری تکبر کی بیماری ہے لوگ کیا کہیں اس سے بہت بچنا چاہیے میرے عزیزو میں اصل یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے یہ چیز بہت روک دیتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے ملہ ہو گیا لوگ کہیں گے کہاں یہ پرانے زمانے کے کاموں پہ چل رہا ہے اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ چیز ہے یہ شیطانی بیماری ہے اور اس کے پیچھے تکبر چھپا ہوا ہے تو ابو طالب کو بھی یہی تکبر تھا کہ میں اپنے قبیلے میں میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ کہا کہ اے اے میرے بھتیجے ممکن نہیں ہے کہ ابو طالب زندہ ہو اور آپ تک کوئی پہنچے جب تک کہ میری یہ جسم جو ہے میت بن کے قبر میں نہ اتر جائے اس وقت تک یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے اتنی محبت تھی لیکن محبت عقلی نہیں تھی محبت طبعی تو تھی فرمایا کہ محبت تباہی محض محبت طبعی کام کی نہیں ہے محبت عقلی بھی ضروری ہے بلکہ اصل ضروری محبت عقلی ہے یعنی اتباع عقل سے سوچتے کہ یہ نبی ہے اللہ کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو یہ عقلی محبت کام کی ہے تبی محبت اگرچہ نہ بھی ہو جیسے شہر سے محبت اگرچہ طبی باغوں کو ہوتی ہے باغوں کو نہیں کیونکہ غیر اختیاری چیز ہے غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا بالکل ہمارے ذمے نہیں ہے اختیار محبت جو ہے اختیاری نہیں ہوتی غیر اختیاری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اگرچہ محبت طبعی اگر مل جائے تو بڑی نافح ہوتی ہے اور راستہ بڑی تیز رفتاری سے طے ہوتا ہے محبت طبی سمجھ کہ دل بھی ملنا شروع ہو دل بھی کسی اللہ والے سے مل جائے اس کی باتیں اچھی لگیں اس سے دل ملنا شروع ہو جائے اس کا بیٹھنا اٹھنا گفتار کردار کھانا پینا سب اچھا لگنے لگے تو یہ محبت تباہی ہے لیکن محبت عقلی کیا ہے کہ جب وہ دین کی کوئی بات بتلائے کہ بھئی یہ کام دین میں فرض ہے یہ واجب ہے اس کو کر لو تو اس, اس کو سوچے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بتا کوئی بھی رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے صحیح بات ہے اس کو مان لے تو اس کی نجات ہو جائے لیکن اگر اس پہ یہ نعمت مستض مل جائے کہ اس شیخ سے یا اس اللہ والے سے محبت بھی تباہی دل بھی مل جائے تو سبحان اللہ پھر راستہ اور زیادہ تیزی سے طے ہوتا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا کہ ہم سے پناہ مانگو اس کو جواب تم مت دو بلکہ اس کے مقابلے میں ہم سے پناہ مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کو خود دھمکا دیں گے چپ کرا دیں گے اس لیے کیا جملہ سکھایا ابوز بلّہ مینا شیخوان اور پھر یہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ساری کائنات کی کوئی طاقت بھی بلکہ تمام گمراہ کن طاقتیں تمام گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی گمراہ کرنا چاہیں تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ تعالی سے وہ جذب مانگو جذب جذب مانے کھنچنا کھینچ جانا جیسے میگنیٹ کھینچ لیتا ہے نا تو میگنیٹ کھینچ لیتا ہے تو جذب رانے کھینچ جانا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جذب فرما لے اب یہ جذب کہاں سے آیا تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یج تبھی اللہ معیشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں تبی جبیون سے ہے جب یون کے معنی کھینچ لینا جذب کر لینا اس کا مفہوم یہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہے جس کو اپنی طرف کھینچ لیں اس کو اپنا بنا لیں اپنا بنانے کا ارادہ ہی کر لیں بس وہ پھر ان کا ہو جاتا ہے نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اور نہیں کوئی کھینچے لیے جاتا ہے می میرے جیب و غریبا کو کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبہ کو میں کیا میں مجھ, پہ مجھ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا کوئی مجھے اپنا بنانا چاہ رہا ہے, ہے اور فرمایا کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں جب کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو اپنوں کے پاس بھیج دیتے ہیں سمجھے آپ جب کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو اپنوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جو ان کے ہو چکے جنہوں نے اپنی جان سے مال سے اور عزت آبرو اور جان و مال کا سودا اللہ سے کر لیا خوش طرز ہر دو جہاں آجابت کہ مرا باتوں سرو سودا سودا کہ مجھے اے میرے پیارے اللہ اے میرے رب کریم اے میرے پیدا کرنے والے خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بود دونوں جہان میں مجھ کو سب سے زیادہ خوش یعنی سب سے زیادہ مبارک وہ جگہ وہ زمین اور وہ وقت ہے مجھ کو سب سے زیادہ اچھا ہے میرے لیے خوشتر ہے کہ جس جگہ اے اللہ میرے سر کا سودا آپ سے ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو آدمی اپنے اپنے آپ کو اللہ پر فدا کیے ہوئے ہیں جو اللہ والے ہیں ان, ان کے پاس ان, وہ, وہ گھات ان کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں میرطد من کماندین ہی فصو بھلّا بومی یوہد بہم و یوہد اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے دین اسلام سے پھر جاتا ہے یہاں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ کو ہمارے دین ایمان کی کوئی حاجت نہیں ہے ہم کو اللہ اللہ کی ضرورت ہے ہم کو دین پر چلنے کی ضرورت ہے اللہ کو حاجت نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے استغنا دکھلا دیا میئر تدمین کو معندینی ہے تم اگر تم پھر ہی رہے ہو دین سے تو اللہ بھی تم سے مستغنی ہے جاؤ بھاگو یہاں سے ہاں میر تدمین کو نہیں ہی فسا اللہ ہو اور اللہ کیا کریں گے اللہ تمہارے مقابلے میں کوئی دوسری قوم پیدا کر دیں گے فرمایا کہ دیکھو کتنی یہ اللہ والے کتنے مبارک ہیں کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ مبوض فرما رہے ہیں باقاعدہ پیدا فرما رہے ہیں ان مرتدین کے مقابلے میں جو دین سے پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو فرمایا کہ ایک قوم جو مقابلے میں لائی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے بتائیے ایک پہلوان اگر سو کلو کا ہے تو اس کے مقابلے میں جب کوئی لایا جائے گا پہلوان تو وہ سوا سو کلو کا لایا جائے گا کہ نہیں اور دوسری خصوصیت ان میں کیا ہے کہ پھرنے ان کے اندر کیا خصوصیت تھی پھرنے کی دین سے پھرنے کی بے وفائی کی تو بے وفائی کے مقابلے میں کون لایا جائے گا وفادار لایا جائے گا تو یہ اللہ والے ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ اپنی جان مال عزت آبرو سے ہر دم فدا رہتے ہیں اور سو سو جان سے فدا رہتے ہیں کہ اگر ایک جان لے لی اللہ نے تو پھر اگر زندگی دی تو پھر اللہ پر فدا کریں گے پھر زندگی دی تو پھر اللہ پر فدا کریں گے خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے جبھی مانے پیشانی اور میں ہوں اور حشر تک کہ اللہ اگر حشر تک قیامت تک مجھے آپ زندہ رکھیں گے تو میں آپ ہی کے در پہ سر رکھا گا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میرا سر ادھر سے ادھر نہیں ہوگا میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے سر آ... سر نہیں یہ سر سر سودائی ہے اے اللہ یہ زاہد کا سر نہیں ہے خوش بس عبادات تو اپنی کی لیکن جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آیا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا موقع آیا وہاں پھسڈی ہو گئے باغ لیے یہ وہ سر نہیں ہے اے اللہ میں نے تو اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ کا سودا آپ سے میں کر چکا ہوں میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں آئی ہے سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے میں نے سودا کر لیا اے اللہ فرمایا کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں یہ ہے جو آج میں اشعار آپ کو پیش کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اپنوں کے پاس بھیج دیتے ہیں اپنوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کیا مطلب کہ کسی اللہ والے سے ان کو تعلق نصیب فرما دیتے ہیں اس نے دل میں ڈال دیتے ہیں یا اگر اللہ والا نہ ملے تو اللہ والوں کا غلام مل جائے فرمایا کہ, کہ آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جب تک حکیم اجمل خان جو ہے وہ اٹھ کر اپنی قبر سے دہلی سے یہاں نہ آ جائیں گے ہم علاج نہیں کرائیں گے کوئی ہے ایسا بھئی کہے گا بھئی ٹھیک ہے وہ تو چلے گا دنیا سے اب جو موجود ہے ڈاکٹر یا حکیم ہم اب اس سے علاج کرا لیں گے تو لوگ جو کہتے ہیں کہ اب پہلے والے اولیاء اللہ نہیں رہے تو اول تو یہ بالکل غلط ہے کہ پہلے والے اولیاء پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے بھائی اللہ تعالی ہر زمانے پر قدرت رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کو بعد میں بھی پیدا کر سکتے ہیں بتائیے تو اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی ہے اور اس دور میں کیا خرابی کیا ہم, نے ہم کوئی اپنے اختیار سے پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے تو ہمارا کیا قصور کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ نہ دیں ایسا ممکن ہے اللہ سے بھائی ایسا آپ ہم امکان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو محروم فرمائیں گے جبکہ خود ہی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایو الدینہ آمن الطق اللہ وقن و ماسادی کہ کے ساتھ رہو تقوی اختیار کرو اور تقوی تمہیں کہاں سے ملے گا ہماری ولایت تمہیں کہاں سے ملے گی ہماری دوستی تمہیں کہاں سے ملے گی صادقین کے پاس یہاں صادقین سے مراد یہ فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو متقین فرمانا چاہیے تھا کہ کون مال متقین لیکن صادقین کیوں فرمایا کہ تاکہ معلوم ہو کہ صادق پھر تقوا ہو یہ کوئی چندے باز یا چکر باز یا بنگیڑی شاہ سٹے کا نمبر بتانے والا نہ ہو دیکھو قرآن پاک کی بلاغت کیسی ہے اور کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور آگے آگے ہو جائیے آرام سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے چلتا رہنے دیجیے کوئی بات نہیں آگے آگے ہو جائیے پیچھے والے تاکہ وہ بڑے صاحب کو یہاں اندر بھیج دیجئے وہاں سردی میں ان کو پریشانی ہوگی یہاں صوفے پہ آرام سے بیٹھ جائیے آ کے سراج رستہ دو ان کو اور ہاتھ پکڑ کے لیا ہو دیکھو آپ بھی اوپر بیٹھ جائیے جس کو تکلیف ہو اوپر بیٹھ سکتا ہے हाँ. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بندوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ یہاں انتباہ فرما دیا کہ دیکھو قیامت کے قریب ایسا دور بھی آئے گا کہ جب چکر باز اور جالی پیر بنے ہوئے ہوں گے بہت دھوکے باز بنے ہوئے ہوں گے پیر بنے ہوئے ہوں گے لیکن اندر سے جو ہے وہ پیر بھی نہ ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے, اپنے بندوں کو احسان فرما کر یہ یہاں تنبیہ فرما دی صادقین کا لفظ اس لیے فرمایا کہ دیکھ لینا کہ جس کو تم اپنا مقتدا بنانا چاہتے ہو بڑا بنانا چاہتے ہو وہ سچا بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چندے حلوے مانڈے اور دوسرے چکروں میں پڑا ہوا ہو تو یہاں کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے اس لیے جب اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کونو ما صالقین کہ میرے پاک بندوں میں رہو میرے سچے بندوں میں رہو جو مجھے خلوص سے چاہتے ہیں اخلاص سے میرے, میرے ہی راستہ چاہتے ہیں یوریدونا وجہ ہے یوریدون وجہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کے لیے چاہنا یوریدون وجہ کیا ہے کہ وہ میرا ہی ارادہ رکھتے ہیں سورہ کاف میں ہے نا کہ, کہ کیا ہے وسط نفس کا ماء الدینہ یادرون اور اباہ بالغداتی ولاشی نہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرنا اخلاص سے کتنا قیمتی اللہ نے بنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیے اور اپنے نفس پر صبر کر کے اپنی جان پر صبر کر کے تکلیف اٹھا کر میرے ان بندوں کے پاس جائیے جو مجھ کو یاد کر رہے ہیں دیکھا اللہ کی یاد کتنی قیمتی ہے کہ کبھی جو ہے نبی کو یا نبی نہ ہو تو اللہ والوں کو پیاسوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اگر آب جو آب ہم جویت بعالم تشنگاہ کہ کبھی تو پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم مالک ہیں کہ جو پیاسے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اللہ والا نہیں مل رہا کوئی رہنمائی نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ اس ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں اللہ والوں کو ان کی رہنمائی کے لیے کبھی کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس آ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے جہان میں تو غرض یہ کہ فرما رہے ہیں کہ یوریدوں نا وجہ کہ ان کو ان, کی ان کے دل میں میں ہی مراد ہوں بس ان کا مقصد نوکریاں لینا چندے مانگنا یا اپنی کوئی سفارش لگوانا یا اپنا کوئی اور مقصد حل کرنا نہیں ہے غرض دنیا نہیں ہے وہ مجھ کو میرے ہی لئے چاہ رہے ہیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطاعفہ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہی ہیں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ غیر عالم تھے لیکن ایسے زبردست اللہ والے تھے نسبت مع اللہ کی وہ قوت تھی کہ حضرت مولانا قاسم نانتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ اور اتنے بڑے بڑے اولیاء ان سے جا کے بیت ہوئے اور پھر وہ کیسے چمک گئے اور مولانا قاسم نانتوی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ ہم تو حضرت حاجی صاحب سے بیت ہی ان کے علوم کی وجہ سے ہوئے دیکھا آپ نے تعلق ماللہ کی جو قوت ہوتی ہے تعلق ماللہ کی جو دولت ہوتی ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے غیب سے ان کو پلاتے ہیں غیب سے پلاتے پھر ان کو جبکہ عالم بھی نہیں تھے اور اتنے بڑے قطب العالم اور شیخ الاسلام مولانا نانک کیا فرما رہے؟ کہ ہم تو حضرت حاجی صاحب سے بہت ہی ان کے علوم کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تعلق اللہ جو نصیب ہوتا ہے کسی اللہ علیہ سے ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے ہے اختر کہ کسی, کسی اہل نسبت ہی سے چراغ سے چراغ جلتا ہے فرمایا کہ ایک کروڑ روپے کا ایک چراغ ہے اور اس میں بتی بھی ایک لاکھ روپے کی لگی ہوئی ہے جو جلتی ہے اور اس میں تیل بھی ایک لاکھ روپے کا بہت ہی کوئی قیمتی ہے اور اس, کے اس چراغ کے اوپر کروڑوں کے موتی بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن آگ لگانے والا تو کوئی یہی نہیں تو چراغ تو وہیں وہیں درہ رہے گا کس کام کا چراغ فرمایا کہ یہ چراغ اگر کام کا بنانا ہے تو اس چراغ کو کسی جلتے ہوئے چراغ کے قریب کر دو اس کی لو سے اس کی بتی کو ملا لو تو یہ بھی اللہ کی محبت میں جلنا شروع ہو جائے گا یہ ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے جی اس طرح چراغ جلتا ہے اب اس کے جو کروڑوں کے موتی ہیں اور اس کی ایک لاکھ روپے کی جو بتی ہے اور اس میں ایک کروڑ روپے کا جو تیل ڈلا ہوا ہے اب وہ سب کام کا بن گیا اگرچہ چراغ مٹی کا ہی ہو جو چراغ پہلے سے جل رہا تھا وہ مٹی کا ہے اور اس کے اندر تیل بھی انتہائی گٹیا ہے بس اس قابل ہے کہ وہ جلتا ہے اور بتی بھی بہت ہی گٹیا سی ہے لیکن وہ جل رہا ہے اس گھٹیا سے چراغ نے ایک کروڑوں کروڑوں روپے کے چراغ کو وہ آگ دکھا دی اور وہ جل کے قیمتی بن گیا یہ ہے اللہ کے تعلق کا راستہ سمجھے آپ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ عبد القاد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس زمانے میں نہ ہوں گے تو کام ہی نہیں بنے گا راستہ کیسے طے نہیں ہوگا اللہ تو وہی ہے جس نے شیخ عبد القاد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جس نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جس نے خواجہ بہاؤدین نشبندی رحمت اللہ علیہ کو دیا اور جس نے شہاب الدین سہروزی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا وہ اللہ تو آج بھی موجود ہے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی لکھ لائے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی جہاں چاہے کے اندر جب چاہے بھی ہے جہاں چاہے جب چاہے وہ کسی کا پابند ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی پورے سینہ سے یہ تھوڑی کے پہلے جتنے اولیاء تھے بس وہی پا گئے اب جو ہے اولیاء سے دنیا خالی ہو گئی نہیں ہماری آنکھوں میں موتیاں ہماری آنکھوں میں جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں تو جو جس کو پہچان نہ ہو وہ اللہ سے مانگے اللہ سے مانگنے سے کیا نہیں ملتا بھائی اللہ سے مانگے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں چلنا چاہتا ہوں اور ہزاروں لوگ اس راستہ مجھے دکھا رہے ہیں کوئی ٹارچ دکھا رہا ہے کوئی مجھے شمع دکھا رہا ہے کوئی کچھ لیکن جہاں جاتا ہوں اللہ میں پھنس جاتا ہوں وہاں تو کچھ اور معاملہ نکلتا ہے وہاں تو جو ہے وہ چندے مانگنے کا مسئلہ ہے کہیں کچھ اور مسئلہ ہے تو میں تو پھنس جاتا ہوں تو اب آپ اگر پھنستے رہتے ہیں تو کیا آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیں گے بھائی اللہ سے آپ مانگتے رہیے جیسے دریا کے اندر آدمی ڈبکی لگاتے ہیں جو انگریز قیمتی پتھر جمع کرتے ہیں وہ ڈبکی لگاتے رہتے ہیں جب سمندر میں جاتے ہیں ڈبکی لگاتے ہیں ہزاروں لاکھوں پتھر پتھروں سے ان کا واسطہ پڑتا ہی نہیں پڑتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں تو پتھر ہی پتھر ہیں لہذا ہم چھوڑ دیں یہ کام ہی چھوڑ دیں وہ کام نہیں چھوڑتے انہیں سنگریزوں کے اندر قیمتی موتی پتھر چھپے ہوئے ہوتے ہیں تلاش کرتے رہتے ہیں مل جاتا ہے ان کو ایسے ہی اولیاء اللہ کو تلاش کرتے رہو اگر آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو دو رقب پڑو اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ اپنے اولیا کا راستہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سراط اللہ ددینہ انعام کہ اللہ وہ راستہ ہمیں عطا فرمائیے جو آپ کے پیاروں کا راستہ ہے آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تو وہ ہم کو عطا فرمائیے اللہ سے مانگتے رہو تو اللہ کیوں نہیں دیں گے اور اللہ تعالی سے اپنے اولیاء کی محبت بھی مانگتے رہو محبت بھی مانگتے رہو یہ ذوق نبوت ہے اس, اس،, اس ذوق سے جو خالی ہے وہ ظالم ذوق نبوت سے آری ہے ہاں جو کہتا ہے کہ ہم کتا... ہمارے پاس کتابیں موجود ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہمارے پاس حدیث پاک موجود ہمارے پاس کتابیں موجود ہمیں کسی اللہ والے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کسی راہنما کی کیا ضرورت ہے یہ سارے رہنما ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر اللہ تعالی نے کتابوں کے ساتھ رجال اللہ کیوں پیدا کیے بھائی انبیاء کو اتنی اتنی تکلیفیں کیوں اٹھوائیں اور کیوں اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اللہ بانس حفی ال منکم یتلو علیہم آیات ہی ویوزکیم ویو المحم الکتاب اول حکمت کیوں یہ آیت نازل فرمائی کہ ہمارا نبی تمہارا تزکیا کرتا ہے ہمارا نبی تمہیں قرآن پڑھنا سکھائے گا اور اس کے معنی بتلائے گا اور تمہیں اس کی حکمتیں بتلائے گا اسرار و رموز بتلائے گا اور تمہارے قلوب کا تزکیہ کرے گا اور تم کو طہارت ظاہری اور طہارت باطنی بھی سکھائے گا کیوں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں کیوں نہیں پرانے پاک بھیج کر ہر گھر میں نازل فرما دیا اور کہہ دیا کہ بھائی اس پہ عمل کرو یہ ہماری کتاب ہے امبیا کو کیوں بھیجا کتنی کتنی تکلیفیں امبیا نے اٹھائیں اس دین کو پھیلانے کے لیے تو جب تک کہ کسی ولی سے رابطہ نہ ہوگا کسی ملنے والے سے اسی لیے حضرت فرماتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کرتے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے کسی چراغ سے اگرچہ وہ آپ کو مٹی کا دکھائی دے رہا ہے بہت ہی مولانا رومی فرماتے ہیں گفت اینک ماں بشر عشا بشر کہ جو بدگمان ہوتا ہے اللہ والوں سے اور دور دور رہتا ہے شیطان اس کو پٹی پڑاتا رہتا ہے گفت اینک ماں بشر عشاں بشر کہتا ہے کہ یہ بھی میری طرح کا تو آدمی ہے پانچ چھ فٹ کا میں بھی پانچ چھ فٹ کا ہوں یہ بھی پانچ چھ فٹ کا ہے اس کی بھی دو آنکھیں ایک ناک دو کان اور یہی پانچ فٹ کا جسم ہے یہ بھی کھاتا پیتا ہے گفت اینک ماں بشر عشا بشر ماں ما بشا بستہ خوابی مخور یہ بھی میری طرح سوتا ہے یہ بھی تک, میری طرح کھاتا ہے اور ہکتا بھی میری طرح ہے بھائی سب بات ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو کہ اس کے قلب کے اندر اللہ کی محبت کا موتی ہے کہ نہیں اللہ کی محبت کا موتی ہے تمہارے جیسا جسم ہے تمہاری جیسی آنکھیں ہیں تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے تمہاری طرح ہقتا موتا بھی ہے لیکن قلب جو ہے اس کا اللہ کی محبت کا موتی لیے ہوئے ہے شاہ ولی اللہ صاحب محتص دہلوی رحمتہ اللہ نے سلا سلاطین دہلی اور ہندوستان کو للکار کر کہا للکار کر کے دارم جواہر پارا عشق تحویل ایز مغل مغل مغل سلاطین کے وشاہ ولی اللہ اپنے دل کے اندر ایسا جواہر پارا اللہ کی محبت کا رکھا ہوا ہے کہ دل دارم جواہر پارہ عشق تحویل ایسے اللہ کی محبت اور عشق کا ایسا موتی میرے قلب کے اندر ہے کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم کے سارے زمین و آسمان کے درمیان کوئی میرے جیسا دولت مند ہو تو بتائے سلاطین مغلیہ کو خطاب کر کے فرمایا یہ ہے تعلق اللہ کا موتی تو اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ جو آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ یج تبی اللہ معیشہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں اے اللہ اس آیت کے سبقے میں ہم کو جلد فرما لیجیے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے اگر جس دن اللہ جلد فرما لے گا فرمایا اگر ہزارہ دام باشد بر قدم کہ اگر جگہ جگہ ہر ہر قدم پر شیطان نے اپنی گمراہی کے جال بچھائے ہوئے ہیں کہیں نیٹ کیفے ہے کہیں موبائل میں ننگی فلمیں میموری کارڈ میں سو سو ننگی فلمیں جمع کر کے دس بیس روپے پچاس روپے میں بنا کے دے دیتے ہیں اپنی روزی بھی حرام کرتا ہے اور ظالم سامنے والے کو بھی حرامکاری میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا ہے جگہ جگہ جو ہے وہ یہ گناہوں کے جال بچے ہوئے ہیں کہیں گانے ہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے اور کہیں دوسرے قسم کی خرافات ہیں شراب خانے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں اور سب کچھ ہے گر ہزارہ دام باشد بر قدم تو بام آئی نبا اللہ آپ جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر وہ پھر ساری دنیا جو ہے اس کو کتنا بھی گمراہ کرنا چاہے اپنی طرف کھینچنا چاہے وہ نہیں کھینچ سکتی تو اللہ سے یہ پھیک تو ہم مانگ سکتے ہیں بھائی اور اللہ تعالی ضرور دیتے ہیں فرمایا کہ عاشق کے کے یار بحالش نظر نہ کر عاشق کے کے یار بحالش نظر نہ کر اے خواجہ درد نیز وگرنا طبیب ہس طبیب تو موجود ہے لیکن تیرے دل میں طلب اور عشقی نہیں ہے اللہ کا تو اب اب کیا ہو سکتا ہے جب تم مانگنے کی چیز مانگنا بھی نہیں چاہتے تو پھر, پھر کوئی کیا کر سکتا ہے بھائی ورنہ تو اللہ تعالی کی ذات موجود ہے اور اللہ نے اولیاء اللہ ہر زمانے میں پیدا کیے ہیں اور قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے فرمایا یہ آیب دلالت کر رہی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ دلالت کر رہی ہے قون و کی کہ جب اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کو پیدا نہ فرمائیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں کوئی عاجز نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں پیدا کر سکتے تھے اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہو گئے بس بات وہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس موتیا کو دور کریں آنکھوں سے پردے اٹھا کر اور اللہ سے بھیک مانگ کر دیکھیں تو ان شاء اس دور میں بھی آپ کو اولیاء اللہ مل جائیں گے بڑے بڑے اولیاء مل جائیں گے اور, اور نہ صحیح تو ان کے غلام مل جائیں گے جو ان کے ساتھ رہے تو ان کے ساتھ رہ کر کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا تو بھئی ہم اگر حکیم اجمل خان نہیں آ رہے تو ہم بھئی دوسرے حکیم سے علاج کرا لیں ہے تو ہونا چاہیے مستند فٹ پاتیاں نہ ہو عطائی نہ ہو کہ آپ جائیں ایک, ایک طبیب جو ہے وہ قبرستان کے پاس سے جا رہا تھا تو جب قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو چادر سے منہ ڈک لیا شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے یہاں آپ نے منہ کو چھپا لیا کہا یہ سب میرے ہی مارے ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کا اجازت یافتہ ہو کسی بڑے بزرگ نے اس کو اپنے حسن زن سے اجازت دی ہو اتنا تو دیکھنا ہے اور پھر اس کا عمل بھی دیکھو کہ بھئی سنت اور شریعت کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ بالکل جھیلا ولو اور ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں کان حب کا سعد قن ان المحب انل محبل متع فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی محبت میں صادق ہو لوکا نبو کا صادقا لتا تو تو تم اطاعت بھی کرتے محبوب کی اطاعت جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے یہ کون سا عشق ہے کہ نعرے تو لگ رہے ہیں لیکن اطاعت کے آسار کہیں نظر نہیں آ رہے سر سے پیر تک ہولیا جو ہے کہیں کہیں بھی نشاندہی نہیں کر رہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں جیسا سراپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے قریب قریب بھی نہیں ہے اور نعرے لگ رہے ہیں عشق و محبت کے یہ کون سا عشق ہے بھائی عشق تو جو ہے اپنے محبوب کی اطاعظ سکھلاتا ہے تو غرض یہ کہ یہ بھی دیکھ لو کہ بھائی سنت اور شریعت کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی چکر باز ہو اور صرف نفسانی جو ہے اس کو عادت پڑی بھی ہو تو غرض یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے مانگنا سکھلائی بھی ہیں اور ان کو مانگنے سے اللہ تعالیٰ اطابی فرما دیتے ہیں لیکن ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی تعلق ملّہ چاہیے ہو اللہ کی دوستی چاہیے ہو اور تقویٰ چاہیے ہو وہ ملے گا کسی اللہ والی سے وہ ملے گا کسی تقویٰ والے ہی سے وہ ملے گا کسی ولی سے ہی یہ عادت اللہ ہے کہ جب جب بھی کسی کو اللہ کے راستے میں کچھ ملا وہ اللہ والی سے ملا یا اللہ والوں کے غلاموں سے ملا بس یہی مضمون ان اشعار کے اندر ہے یہ اشار پڑھ کے انشاءاللہ اللہ ختم کر دوں گا اس کا عنوان بھی یہی ہے اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو یعنی اگر اگر اللہ کو چاہتے ہو تو پہلے اللہ والوں کو اللہ والوں سے محبت شروع کر دو اللہ والوں سے ہاں یہ بات رہ گئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ذوق نبوت سے آ رہی ہے یہ شخص کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا اللہ کا حبک اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وہ حبمین ہبک اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کا بھی سوال کرتا ہوں یہ ذوق نبوت ہے کہ نہیں اور وہ حب عمل یقر یا یوبلغنی اللہ حبک دونوں دونوں الفاظ آتے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ جو عمل آپ سے قریب کر دے اور آپ جس, جس عمل سے محبت کرتے ہو میں اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامہ تھے جب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا تو فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں درمیان میں اہل اللہ کی محبت کو کیوں مانگا گیا اس میں راز یہ ہے کہ اللہ, اللہ کی محبت کا, کا ذریعہ اور ان اعمال کا ذریعہ جن جو اللہ کو محبوب ہیں ان کا ذریعہ یہ اللہ والے ہی ہے کہ اللہ والوں سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور ان اعمال کی محبت بھی ملتی ہے ان اعمال کی محبت بھی ملتی ہے تو درمیان نے وہ چیز مانگی جو دونوں دونوں چیزوں کا حصول کا ذریعہ ہو اللہ والوں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوق کا ذوق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اس لیے فرمایا کہ اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو یعنی اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اللہ کی محبت چاہتے ہو اور اپنی دنیا اور آخرت بھلی کرنا چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو تو تم اہل اللہ سے محبت کرو ان سے جی لگانا شروع کر دو ان اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی تم بھی ولیے کامل ہو جاؤ گے اور ان عامال وہ اعمال بھی تم کو نصیب ہو جائیں گے جو جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں عشق کا اے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو عشق کا دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو دیکھا معیار کیا ہے کہ سنت سنت پر چلنا سنت طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو عمل کیا اور صحابہ کرام نظی اللہ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق تھے ان کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے زیادہ راہ ہے وہ ہمارے لیے نشان ہے چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ تو سنت طریقہ سنت راستہ جو ہے وہ سب سے سچا راستہ ہے اور تمام سنتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہیں آج کل جو نئی نئی باتیں آ گئی ہیں ان کا کہیں حدیث پاک میں قرآن پاک میں کہیں وجود بھی نہیں ہے آج سے سو مشکل سے سو برس پہلے جو ہے یہ خرافات اور چیزیں شروع ہو گئی جو کبھی کوئی ہمارے دین میں ہی نہیں ہے تو بھائی ہم آپ سے کچھ چھینا نہیں چاہتے ہم تو آپ کو سیدھا رستہ صاف ستھرا دکھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو صحابہ کے عمل سے ثابت ہو یا تو کہا نے جس کو جائز کہہ دیا ہو اس کو لے لو باقی سب کو چھوڑ دو ہم تو کسی بحث میں نہیں پڑھتے کہ آپ یہ کرو اور یہ نہ کرو ہم تو صاف ستھری بات آپ سے کہتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک اور اس کے بعد فکا کرام نے جس چیز کی اجازت دے دی اس کو لے لو اور باقی سب کو چھوڑ دو عشق کا اے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو متبع سنت ہو اور بدھات سے بھی بیار ہو متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو اتباع سنت نب سے دل سرشار ہو اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو نور تقوی سے سراپا حامل انوار ہو نور تقوی سے سراپا حامل انوار ہو دیکھو جو طاقت اور عبادات ذکر اذکار نوافل جو ہم کرتے ہیں جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کا نور ضرور آتا ہے لیکن اوپر اوپر رہتا ہے لیکن جو شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا تقوی کیا ہے اپنا دل توڑ لینا اللہ کو ناراض نہ کرنا بس جو آدمی کام کرتا ہے اس کا دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اور تعاد کے انوار اس کے قلب میں جذب ہو جاتے ہیں اندر, اندر جذب ہو جاتے ہیں وہ انوارات ورنہ اوپر اوپر رہتے ہیں اس لیے فرمایا اتبا سنت نبوی سے دل سرشار ہو نور تقوا سے سراپا حامل انوار ہو عاشق کا مل کی بس ہے یہ علامت کاملا عاشق کا کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا فدا کرنے کو ہر دم سربک تیار ہو جافدا کرنے کو ہر دم سر تیار ہو کیا مطلب جہاں فدا کرنا کہ جہاں موقع جان دینے کا آیا وہاں جان دے دی لیکن جہاں موقع نفس کی خواہشات کو قتل کرنے کا آیا جہاں موقع نفس کی خواہش کو بری خواہش کو جو خواہش جس خواہش پر عمل اللہ کو پسند نہیں ہے وہاں جو ہے وہ بھاگ لیے فرار ہو گئے نہیں یہاں تو اپنے, با, اپنے نفس کی بات ماننی یہ نہیں جان فدا کرنا اصلی یہی ہے کہ جہاں موقع جان دینے کا ہو وہاں جسم سے بھی جان دے دی لیکن اپنا دل بھی تو فدا کرو کہ دل کی بری خواہش کو پورا مت کرو کہ اے اللہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے یہ بات محبوب نہیں ہے بس جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا اے اللہ آپ نے نامحرم کو دیکھنے کو منع فرمایا ہے چچا جات اور خالو زاد اور پوپیزاد جتنے کزن ہیں یہ سب نامحرم ہے آپ نے منع فرمایا ہے پہلے میرا رشتہ آپ سے ہے آپ نے مجھے پیدا کیا ان رشتوں کو بھی آپ ہی نے بنایا جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے میں کیوں ان کو دیکھوں گا بھابھی کو سالی کو اور دیور جیٹ کو دیکھنا حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابیہ حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جیڑ سے یعنی شوہر کے بھائی سے پردہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا فرمایا فرمایا کہ دیور یا جیڑ جو ہے شوہر کا بھائی تو موت ہے موت یعنی اس سے پردہ اتنا سخت کرو جیسا موت سے ڈرتے ہو اس سے ڈرو اور یہاں کیا عالم ہے کہ یہ تو بھائی ہمارا گھر ہے ہم کیا کریں اور اگر ہم پردہ کریں گے تو بابی ناراض ہو جائے گی حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بدخلقی اختیار کرنا کروڑوں لاکھوں خلق سے یعنی خوش اخلاقیوں سے افضل ہے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے یا, یہ یا ان بھابھیوں کو راضی کرنا ضروری ہے یا دیور جیٹ کو راضی کرنا ضروری ہے بتاؤ میرے دوستو کون قبر میں کام آئے گا ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا اور یہ اللہ کا حکم ہے مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا حکم ہے یہ کہ خبردار ان کو مت دیکھنا چاہے راستہ چلنے والی ہوں جن کو جو نامحرم ہیں اور بے پردہ پھر رہی ہیں سن لو بے پردہ پھرنے والی کہ اللہ کا غضب اور اس, کا اور اس کی ناراضگی بے پردہ پھرنے والی پر ہے وہ دلیل قرآن پاک میں ہے قل کلین یاغزو من ابسارم اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے مومنین سے بھی اور مومنات سے بھی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں نامحرم کو مت دیکھیں وکل مینات اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی بعضوں نگاہوں کی حفاظت کریں نامحرم مردوں کو مت دیکھیں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے الگ نازل فرمایا اتنا بال اہتمام تھا کہ مردوں کے لیے الگ نازل فرمایا اور عورتوں کے لیے الگ نازل فرمایا اور عبادات اور اور احکامات اور احکامات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی جگہ نازل فرمایا لیکن دیکھیے کتنا اہم حکم تھا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ اللہ تعالی نے بال یہ حکم نازل فرمایا تو جو شخص نافرمانی کرے گا نا محرموں کو تاڑے گا دیکھے گا تو وہ کون ہوگا بھائی اللہ کا غضب اور اس کا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا کہ نہیں ہوگا اور نافرمان پہ اللہ کا غضب ہے کہ نہیں سوچو تو ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے قبر میں جانا ہے اور فرمایا کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں تجھ کو کچھ کی مضیف مصیبت سے چھوڑانے کو نہیں اور جز عمل گور میں تیرا کوئی بھی یار نہیں غور مانے قبر, قبر میں جانے کے بعد سوا آپ کے عمل کے ہمارے آپ کے عمل کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی جز عمل گور میں کوئی بھی تیرا یار نہیں کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں بھائی سب سوچو کہ آخر ہمیں ایک دن اللہ کو مو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا پھر اللہ فرمائیں گے کہ میرے قرآن میں یہ حکم تھا تم نے کیوں عمل نہیں کیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا ایسے ہی بخاری بخاری شریف کی حدیث ہے زن العین النظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر بازی نامحرموں کو دیکھنا اور ان کو تاکنا چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے وہ موبائلوں میں ہو چاہے وہ نیٹ کیفے میں ہو چاہے حتیٰ کہ دریا کے اندر او کسی نامحرم عورت کا آکس ہی کیوں نہ آ جائے اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے بتائیے کہ کوئی کہیں سے فتوا لا دیجیے کہ اگر دریا کے اندر کسی نامحرم عورت کا اکثر ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی جائز نہیں آج یہ مہم چلی ہے ہم اس سے بحث نہیں کرتے لیکن اس کے مفاسد تو سبھی کو معلوم ہے کہ اس سے کتنا فساد ہو رہا ہے اور زندگیاں برباد ہو رہی ہیں دنیا اور آخرت برباد ہو رہی ہے انسان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا ذنا فرمایا آنکھوں کا ضنا ہے اور پھر دیکھو تو کہ کیسا خبیز عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی جب طائف کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہ کر دیا اور فرشتے یہ منظر دیکھ نہ سکے اور حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجیے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دیں کہ یہ ظلم ظالم یہ آپس میں پس جائیں پہاڑوں کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں رحمت اللہ تھے گوارا نہیں ہوا فرمایا نہیں شاید ان میں سے کوئی یہ مجھے پہچانتے نہیں شاید ان میں سے کوئی ایمان لیا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین عمین بدعا فرما رہے ہیں لہن اللہ منظور علیہ اللہ تعالی لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی جو بے پردہ ہو کے پھر رہی ہے اس پر بھی خدا اور رسول کی لانت اور جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی خدا اور رسول کی لانت اور جو دکھا رہی ہے اپنے آپ کو وہ بھی اور یا جو دکھا رہا ہے اپنے آپ کو بنٹھن کے گھر سے باہر نکل رہا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھیں عورتیں مجھے دیکھیں سب پر اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے بتائیے کہ لعنت جس پر ہو وہ بھی خدا اور رسول کی لعنت تو کہاں جائے گا جس جہاں میں بھی جائے گا جس دنیا کے جس کونے میں جائے گا جتنا عذاب اس کے اوپر برس جائے کم ہے تو اس فیل سے ہم لوگ توبہ کریں اے میرے عزیزوں میرے دوستوں میں آپ سے کسی لالچ میں نہیں آتا یہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے کھانے پینے کو خوب دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے خدشے پر آتا ہوں یہ فرید صاحب یہاں مجھے کوئی ہدیہ نظرانہ نہیں دیتے جس کی خاطر میں یہاں آتا ہوں اور نہ ہی میں یہاں کبھی آپ نے مجھے سنا ہوگا کہ میں کہ یہاں کچھ چندہ کرتا ہوں کسی کے کسی کام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے چندہ وندہ مجھے مقصود نہیں ہے یہاں کرنا میں صرف اور صرف اپنے پیارے شیخ کی تعلیمات آپ کو پیش کرنے آتا ہوں جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے نہیں مانے بھائی اپنا اپنا فائدہ ہے مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہاں? بس میرا, میرا بھی اپنے اللہ سے یہی آ, آ, میں اللہ, اپنے اللہ سے بھیک مانگتا ہوں ان اجری اللہ میں اپنا اجر اپنے اللہ سے مانگتا ہوں بس اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توحیر نصیب فرمائے آمین. آمین. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جان فدا کرنا محض میدان جہاد کی جان نہیں بلکہ اپنے دل کی جان نکالو جن, خوا... جن بری خواہشات پر نفس تقاضا کر رہا ہے ان پر جی جان سے عمل کرو جان کی بازی لگا دو خدا کی قسم آپ کی جان جائے گی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سو جان عطا فرما دیں گے کے اندر آپ اپنے ایک بہارے بے خزاں دیکھو گے ایک گلستان دیکھو گے ایک اللہ کے قرب کا گلستان جس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کا ملا جافدا کرنے کو ہر دم سربک تیار ہو عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا اور میں یہ بات جو ہے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ نہیں کہ آپ بس اللہ کے راستے میں خونی خون خونے تمنا کرتے رہیں روتے پیٹتے رہیں اللہ کا وعدہ ہے من ترکہ مقافتی بھائی آنکھ بند نہیں کرو اے بھائی آنکھ بند کر کے نہ سنو ورنہ ادھر کو ہو جاؤ تاکہ ہم, ہم کو خلل آتا ہے جو آنکھ بند کرتا ہے تو, تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا جن الفاظ کو رسول اللہ کی طرف مثبت کر دے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے اس کو حدیث قدسی ہی کہتے ہیں تو حدیث قدسی میں ہے من طرقہ مقافتی ابدل ایمانا ایمان ید فی قلبی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کو وہ اپنے جس کی حلاوت اپنے قلب میں موجود پائے گا کلاوت کیا چیز ہے ذکر اور عبادات میں وہ دل لگے گا کہ آپ ساری دنیا کی سلطنت کو لات مارنے کو تیار ہو جاؤ گے کوئی آپ کو پیشکش کرے کہ ہم آپ کو سلطنت دیتے ہیں آپ ذرا نماز چھوڑ دیجیے آپ سلطنت کو لات مار دو گے یہ نہیں کہ اللہ تعالی آپ کو کہیں سے روزی دے رہا ہو تو آپ اس کو لات مار دو مطلب یہ ہے کہ کسی گنا کے عوض میں کوئی آپ کو پیشکش کرے کہ یہ گناہ کر لو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گنا کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا رب سجن احب النی علئی دیکھا آپ نے کہ وہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور دھمکی دے رہی تھی کہ اگر تم نے میرا تقاضا پورا نہیں کیا تو میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گی تو کیا اللہ سے عل کر رہے ہیں اے اللہ آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے محبوب نہیں احب اے احب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں احب رکھتا ہوں کہ میں آپ کی نافرمانی سے بچ کر قید خانے میں چلا جاؤں میں اس کو محبوب رکھ میرے مشرد نے کیا جملہ اس بات پر اشار فرمایا کہ سا بڑے بڑے علماء مست ہو گئے فرمایا کہ دیکھو جن کے راستے کے قید خانے اہب ہوں ان کے راہ کے گلستان کیسے ہوں گے आ, جب, جب وہ اللہ اپنے راہ کا گلستان دیں گے آپ کے قلب کو گلو گلزار کر دیں گے اس کا کیا علم ہوگا جن کے راستے کے قید خانے اہب ہوتے ہیں ان کے راستے کے گلستان کیسے ہوں گے تو اس لیے اللہ نے وعدہ بھی فرمایا بھائی انعامات کا وعدہ بھی ہے دنیا ہی سے مزیدار زندگی شروع ہو جائے گی یہ نہیں کہ جنت جو ہے بہت دور ہے ابھی تو ذرا دنیا میں رنگینیاں دیکھ لیں ذرا یہ کام کر لیں ذرا وہ گناہ کر لیں ذرا لذت لے لیں ورنہ کہا جائیں گے نہیں وہ ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ یہ ساری لذتیں ٹھیک معلوم ہوں گی اس کے آگے اے؟ اے؟ آپ کر کے تو دیکھو بھائی عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کا ملا فدا کرنے کو ہر دم سربک تیار ہو عشت سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا نفس مان سانس عشت سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو ہمارا کردار بھی ایسا ہو سر آپ آب ابھی سنت کے مطابق ہو اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسا سراپا ہو داڑھی بھی ہو ایک مٹھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے بخاری شریف کی حادثی سے وقف اللہ و ان حقوق شوارب اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ بالکل باریک کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سراپا بھی ہو اور فرمایا کہ اپنے ٹکنوں کو بھی جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوئے دونوں حالتوں میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کُلا رکھو فرمایا معلّن القابین من الظہار فرنار بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا ٹخنا اوپر سے آنے والا لباس اظہار کہتے ہیں وہ لباس جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہو اگر آپ ٹخنا ڈھاک لیں موزے سے تو کوئی عرض نہیں ہے میرے مشرق فرماتے تھے امزاہان کہ موزہ چاہے آپ گردن تک بنا لیں ہمیں کوئی تراز نہیں اور کوئی ٹخنا ڈھاکنے پہ وعیدی نہیں آئے گی ٹکنا ڈھانکنے پہ وعید جب ہے جب یہ پاجامہ یا کرتا یا جبا یا پتلون جو چیز وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اس سے جتنا اس کا ٹکنے کا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے اور فرمایا میرے مرشد محبوب نے کہ جہنم کی وعید معمولی گناہ پہ نہیں آتی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عورتوں کو ٹکنے ڈھانکنا واجب ہے آج الٹا ہو رہا ہے کام کہ جو ہے خواجہ صاحب فرماتے لاہول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے عورت تو ہے مردانی اور مرد جنانا ہے مردوں کو شوق ہو رہے ہیں عورتوں کے رنگین جیسے کپڑے پہننا اور عورتوں کے جیسے ہولیاں بنانا لمبے لمبے بال رکھنا چرسیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے پتہ نہیں کیا سمجھتے <laughs> آئینے میں دیکھ کے خود اپنے حصوم کے خود ہی گیت گا رہے ہیں اور معلوم بھی نہیں کہ دوسرے لوگ اسے چمار سمجھ رہے ہیں کہ چوڑا چمار کہاں سے آ گیا اپنے ہی آپ جو ہے نقش و نگار اپنے دیکھ کے اپنے ہی تصور میں خود حسین ہوئے جا رہے ہیں اور ہیں چوڑے چمار <laughs> تو ایسے ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لباس اور مردوں کے ہولیاں اپنا رہی ہیں بال کٹوا رہی ہیں لانت ہے خدا کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاری کپڑا پہننے پہ عورتوں کے لیے لانت اور مردوں جیسا لباس مردوں جیسی شباہ اختیار کرنے پہ خدا اور رسول کی لانت اور اسی طرح بال کٹوانے پہ لانت اور بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں تو وہی ان کاموں سے وہ بچنا چاہیے تو اپنی رفتار بھی یعنی چلن بھی ویسے ہی ہو اور کردار بھی ویسے ہی ہو اور سراپا بھی ویسے ہی ہو اور گفتار یعنی بول چال تاکہ دوسروں کو ہماری کسی بات سے اذیت نہ پہنچے اور نرمی سے بات کہنا اور محبت کے ساتھ بات کہنا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یہ ہمارے پاس کتاب بھی رکھی جن کے پاس نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ابھی بیان کے بعد تقسیم جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کریں عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو آیا خواہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو سبت مرشد سے نسبت تو آتا ہوگی مغل صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, مگر اجنا معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو دیکھا دگاب نے کہ گناہ سے حفاظت اور ذکر جو بتایا ہے شیخ نے اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا پابندی سے وہ ذکر دل لگے یا نہ لگے دل کا لگنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا دل لگ گیا سبحان اللہ دل نہیں لگا کوئی فکر نہ کرو جس کا دل نہیں لگتا ذکر میں پھر بھی وہ اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے اللہ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اس پہ دو گنا دس گنا سو گنا کتنا وہ عطا فرماتے ہیں کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مزے کا بندہ نہیں ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرے لیے مجھے یاد کر رہا ہے مزے کے لیے یاد نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کیسے کریم مالک ہیں جس کا دل نہیں لگ رہا وہ بھی محروم نہیں ہے بتاؤ دل تو لگنا ہی چاہیے بھائی اللہ کی یاد میں لیکن دل نہیں لگ رہا تو اور دے رہے ہیں یہ لے یہ لے اور لے لے بتائیے کیسے کریم مالک ہیں پھر جو ذکر کو چھوڑے وہ بہت نقصان میں ہے بھائی تو دو چیزیں یہاں بتا دیں کہ اجتناب معاشیت گناہ سے اجتناب اور ذکر کی تکرار ذکر جو ہے پابندی کے ساتھ ذکر کرے جو شیخ نے بتایا ہے صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر اجتنا بے معاشیت ہو ذکر کی تکرار ہو اشت کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں اشت کا کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں آشنا اے یار ہو بے گانے یار ہو غیروں سے تعلق مت رکھو جو, جو اللہ اور رسول کے راستے پر نہیں چل رہے ان کے بس حقوق واجبہ ادا کرو ان کو ان سے دل مت لگاؤ ان کو دل سے ان کا اکرام مت کرو کافروں سے مت دوستی کرو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ اور یہی جو میں نے حدیث سے پاک پڑھی تھی دیکھو واللہ میں قسم کہتا ہوں میں نے آنے سے پہلے اشار نہیں پڑھے تھے ما, کبھی پڑے ہوں گے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اس کے مضامین مجھے بالکل یاد نہیں تھے لیکن ابھی آپ کے سامنے خطبہ پیش کیا وہی سارے مضامین اس کے اندر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی کہ ج, جن غیروں کے ساتھ دل لگاؤ گے تو تمہارے دل بھی ویسے ہی ہو جائیں گے اس لیے ان, ان, ان کو جو میں نے عرض کیا کہ المر و الادینی <سلام> خلیلی ہی فلینز الحد امال <يُخَالِل> اور حرما کے المر امام احبہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے دین پرو ہو، وہ ہوگا انسان تو سمجھ لو کہ یہاں غیروں سے جی لگانا کفار سے مشرقین سے جی لگانا ان سے معاملات جائز ہیں لین دین جائز ہے خرید و فروخت جائز ہے لیکن ان سے دل مت لگاؤ اور ان کو اپنے جیسے فیملی ٹرمز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں وہ خاندانی تعلقات اور یہ سب محبت کے معاملات مت رکھو ان سے موالات جائز ہے اور معاملات, معاملات جائز ہے موالات جائز نہیں ہے موالات کے مانیے ایک دل, دل سے محبت کرنا ان سے جیسے کافر بھی بعض اوقات احسان کر دیتا ہے کسی بھی انسانیت کے ناطے احسان کر دیتا ہے اب ٹھیک ہے تھینک یو بس اس کے بعد جو ہے دل, دل اس سے مت لگاؤ کہ ہو یہ ہمارا بڑا موسی نہیں ہو ٹھیک ہے تھینک یو بس اس کا حق ادا ہو گیا اشت کامل کی علامت سنا کرتا ہوں میں آشنا یار ہو بےگانے ہو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بگڑ گئے دیکھو فرون کو حضرت موسی علیہ السلام نے ایک زمانے تبلیغ کی اور اس کا ایک دفعہ ارادہ بھی ہو گیا ایمان لانے کا تو جاتے جاتے اس نے اپنی بیوی سے حضرت آسیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں پیغام بھجوا رہے ہیں کہ تو ایمان لیا تو میں کیا ایمان لیاؤں تو آپ نے مشورہ دیا ارے گنجے تو جلدی سے ایمان لیا تیری کتنی قسمت چمکی کہ اللہ تعالیٰ خود تجھے یاد فرما رہے ہیں تجھ کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ایمان لیا اب یہ چلا ایمان کے ارادے سے باہر نکلا تو اس کا وزیر مل گیا حامان حامان حضرت فرماتے تھے حامان بروزن بے ایمان وہ کمبخت بہت ہی کٹر قسم کا جو ہے کافر مشرق تھا تو اس سے پوچھا کہ تیری کیا رائے وہ بہت ہی مکار تھا اس نے کیا کیا کہ نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا کسی دوسرے خدا پر ایمان لائے آپ تو خود خدا ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ خدا بندے بندے کی خدائی کو تسلیم کرے تو اس نے تلوار لی کہ آپ پہلے مجھے قطر کر دیئے اس کے بعد بے شک آپ موسا کے رب رفتہ ایمان لے آئیے وہیں اس کا ارادہ پلٹ گیا تو میرے عزیزوں جب نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو تو برے لوگوں سے بچنا شروع کر دو ورنہ یہاں سے جو نیکی کی بات سن کے جاؤ گے وہ تم کو ادھر ادھر کر دیں گے وہ تم ارے تم کہاں یار چلو ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے کر لینا اور کہاں بننے جا رہا یہ کرو وہ بری بری باتیں تم کو سکھا دیں گے شیطان پھر تمہیں پھسلا دے گا یہاں نیکی کا ارادہ بنا اور باہر بری صحبت میں بیٹھے سب زائل کر دے گا اس لیے جتنا ضروری نیک صحبت ہے اس سے بھی زیادہ ضروری میرے عزیزوں بری صحبت سے بچنا ہے اشت <سلام> <سلام> کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں یار ہو بے اغیار ہو ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو گرچے وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو دیکھو کتنا ہی بڑا ہو لیکن اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں بڑائی اللہ کی چادر ہے جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور یہ تکبر دل سے کیسے نکلتا ہے یہ کسی اللہ والے ہی سے نکلتا ہے نفس کو مٹایا جاتا ہے کسی کسی نفس کو مٹانے والے سے ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو دکھا آپ نے بے عمل کوئی ہو تو وہ لاکھ دعوے کرے اس کی نصیحت کا اثر بھی نہیں ہوتا اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اس کی صحبت سے فائدہ نہیں ہوگا اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو جس جب جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو دم میں وہ ہے کہاں سے کہاں اللہ تعالی پلٹ دیتے ہیں گلزار ابراہیم کے اشار یاد آ گئے کہ اہلیہ لوتے نبی ہو کافیر اور زوجہ فرون ہوئے تائرا عجیب عجیب کام فرون کی بیوی عزت آسیہ ایمان لے آئیں اور فرون کیسا کٹر کافر تھا ایسے ہی فرمایا کہ اہلیہ لوت نبی ہو کافر ہے حضرت لط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اس شریعت میں کافر عورت سے جائز تھا تو لوتے نبی جو ہیں ان کی تو اہلیہ کافر ہے گھر میں ہی کافر موجود ہے اور یہاں فرعون کی بیوی تبڑا جادوگر اور وہ بدماش اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایمان لیا حضرت آسیہ اور اسی طرح سے زاد آظر خلیل اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا بدھ تھا زیادہ آذر خلیل اللہ ہو اور کناہ نو کا گمرہ ہو حضم و علیہ السلام کا بیٹا گمراہ لاک کہا کہ کشتی میں آ بابا کی نہیں آیا کیا نتیجہ ہوا کہ غرق ہو گیا اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں ہی برادر کشتی ہے بابا نشین کہ جلدی سے کسی بابا کی کشتی میں داخل ہو جاؤ ورنہ جو ہے یہ گناہوں کا سیلاب اور کفریات کا سیلاب تم کو لیڈ ہوئے گا ہاں جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے بس وہ جلدی بابا کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص دم میں وہاں زنور یعنی وہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں ہاں لاوے بت سے وہ صدیق کو حضرت صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بت میں پیدا ہوئے لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو دیکھو اس کی ماں ابو جہل کی ماں زندیق ہو گیا نا ابو جہل اس کی ماں طواف کر رہی تھی کعبے میں طواف کے دوران پٹ سے نیچے گر پڑا حضرت نے فرمایا کافر کے لیے اکرام کے الفاظ جائز نہیں ہیں اس لیے فرمایا کہ یوں کہو کہ پٹ سے گر پڑا وہاں کعبے میں طواف کرتا ہوا اور وہ کعبے میں کتنی مبارک جگہ ہے وہاں پہ زندید پیدا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر دیر مانے مندر وہ اس کی عجیب, عجیب خدائی ہے عجیب کام ہے اس کی عجیب حکمتیں ہیں کہ دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر اور غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر تو فرمایا کہ سہن سے بالا خدائی ہے تری عقل سے برتر خدائی ہے تری جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص مگر اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہی گمراہ نہیں کر دیتے کہ جب ناؤز بلّہ جب جی میں اس کو گمراہ کر دیا جو گناہوں پر اشرار کرتا ہے جو ڈٹائی کرتا ہے جو کفر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ مور لگا دیتے ہیں اس کو پھر گمراہ کر دیتے ہیں ایسے ہی نہیں گمراہ کرتے جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیاب فرماتے جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص دم میں وہ ذنور ہوگا گرچہ وہ ذنار ہو عمر بھر کا تجربہ اختر کا ہے یہ دوستو گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو یعنی جس کو اللہ ملا کسی کے راستے ہی سے ملا عاشق ابرار یعنی نیک لوگوں کا اس سے دوستی پیدا ہو جاتی ہے ان سے تعلقات ہو جاتے بس سمجھ لو کہ اس کا راستہ طے ہونا شروع ہو گیا عمر و بھر کا تجربہ اختر کہے یہ دوستو گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو چلو بھائی بس اللہ تعالی قبول فرمائے ہے حاجی صاحب کا شیر دیکھو یہ چوکس بیٹھے ہوئے تھے یہ علامت ہے حاجی صاحب کا شعر حاجی صاحب نے ہاں وہ بات دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی جزاک اللہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجی صاحب نے غلاف کابہ پکڑ کے اللہ سے کیا مانگا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الائی میں تجھ سے طلبگار تھے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لو ذکر کرو اللہ کے لیے کرو نماز پڑھو اللہ کے لیے پڑھو نظر بچاؤ اللہ کے لیے بچاؤ روزی کے لیے انعامات کے لیے مت بچاؤ پھر دیکھو کیا ملتا ہے اللہ کے لیے اللہ کو چاہو اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو اللہ کے لیے اللہ پر مرو کہ اس مخلوق کے لیے نہیں کہ کوئی دیکھے گا ہمیں اللہ والا کہے گا ہمیں وہ جو ہے عبادت گزار کہے گا اور چار ہمارے بھی پیچھے جُتیاں اٹھا کے چلنے لگیں گے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اللہ کو چاہو اللہ کے لیے اللہ کو چاہو اللہ کے لیے جان کی بازی لگا دو اپنی ورنہ پھر اس کے بعد موقع نہیں ملے گا جان کی بازی لگا دو جان جائے گی نہیں مولانا رومی فرماتے ہیں نیم جاں بستانہ دو سچ جاں دیہ کہ اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتا ہے سو جان عطا فرما دیتا ہے اونچ ادھر وحمت نہ آیا تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا جو کچھ وہ تمہیں عطا فرمائیں گی اپنی جان دے کر تو دیکھو تمہاری جان نہیں نکلے گی نفس کی جان نکلے گی نفس کہے گا ہائے ہائے ارے اس حسین کو دیکھ لے ارے کیا کر رہا ہے پھر موقع نہیں ملے گا کہہ دو کہ بھائی نہیں میں اللہ کا ہوں میں وہ جس, جس جس اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا ہے وہ اللہ خالق حسن و جمال ہے میں تو اس کا ہو چکا ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں اللہ تعالی قبول ہوں اور کچھ تو نہیں رہ گیا بھائی دیکھیے او ہو بھائی وقت کافی ہو گیا اچھا بھائی مجھے تو واقعی اللہ ان کو جزائے خیر دے مولانا کو مجھے اس قدر ان اشار سے نفع ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میری میری خود کی ایمان کی ترقی ہوتی ہے میں تو اپنی نیت سے پڑھتا ہوں آپ لوگوں میں سے جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے انشاءاللہ شاء آپ کو بھی نفع ہوگا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا یہ ہے ارشاد قطب زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا اور کبھی لوٹ کر آنا یہ ہے قطب زمانہ یہ ہے ارشاد قطب زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا ایسی دنیا سے کیا جی لگانا رزاک جی اللہ آپ کی فرمائش بہت ہی قیمتی اور عمدہ مجھ کو بھی نفر ہوا اللہ تعالی قبول فرمائے اس دعا کر لو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد, محمد بارك وسلم اللهم اني اسالک باني اشهد انک انت الله لا اله الا انت الا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کو ر و یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے یا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے اے اللہ سچ تو یہ ہے متائیں جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے اے اللہ اگر آپ کو سو جانے بھی ہم پیش کر دیں تو بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا اے اللہ اس حقیقت کو ہم پر کھول دیجئے اے اللہ آپ اتنے پیارے ہیں اتنے محبوب ہیں کہ آپ پر سر کٹتے تھے انبیاء نے اپنے سر کٹایا آپ کی محبت میں اے اللہ ہم سے اپنی نفس کی برائی بری خواہشات کے سر نہیں کاٹے جا رہے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اور اپنی مشیت خادثہ سے اور اپنے کرم خاص سے ہمارے دن پلٹ دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دیجئے اور ہمیں آخرت کی حقیقت منکشف کر دیجئے دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے ایک بزرگ نے فرمایا مل دنیا ل قدر مقامی کفیہ وام آخرہ لقدری مقامی کفیہ دنیا میں اتنی محنت کر دنیا کے لیے جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے میرے مرشد نے کیا خوب بات فرمائی کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا خود ہی بیلنس نکال لو اور فرمایا کہ جس نے بیلنس نہیں نکالا وہ بیل ہے بیل جانور ہے کہ جس نے اتنی سادہ سی بات عقل کی نہیں سمجھی کہ ہم نے توڑے دن یہاں رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے عقل مند وہی ہوگا جو وہاں کی تیاری زیادہ کرے گا بس اے اللہ ہم پر آخرت کی حقیقت منکشف کر دیجئے اور دنیا کا دھوکہ ہم پر منکشف کر دیجئے اگرچہ آپ نے بار بار قرآن پاک میں تمبی فرمائی اپنے آپ کے نبی نے ہمیں بار بار متنوع کیا لیکن ہم پھر اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں بار بار شیطان کے دھوکے میں اور نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں مگر اے اللہ آپ بھی بڑے کریم ہیں ہم آپ سے امید رکھتے ہیں آپ سے توقع رکھتے ہیں آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو گمراہ نہ ہونے دیجئے ہم کو محروم خائب و خاصر نہ ہونے دیجئے اے اللہ ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرما دیجئے اور اے اللہ ہم کو اپنی جذب کی دولا فرما دیجئے اے خدا اپنے جذب کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام اعمت المسلمین کو اے اللہ اپنے جذ فرما کر اللہ والا بنا دیجیے سولیات صدیقین کی خط انتہا ہماری قیامت تک کی آنے نسلوں کے لیے بھی مقدر فرما دیجیے اور اے اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ ظالموں کو ہدایت دیجیے ورنہ ان کو تباہ و برباد کر دیجئے اور اے اللہ ان کی مکاری ان کے پروگراموں کے ٹاٹ میں خدا آگ لگا دے ان کے مکر و فریب میں آگ لگا دے ان کو آپس میں لڑوا دے اور اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے مسلمانوں کو غلبہ آتا فرمائیے کفار کو مغلوب فرمائیے جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو مغلوب فرما دیجیے اور اے اللہ ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیح فرما دیجیے کیونکہ یہ ہمارے ہی ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں اے اللہ ہم سب کو توفیق دیجئے اسی زندگی میں ابھی اور اسی وقت ہم ارادہ کر لیں کہ اے اللہ آئندہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے اے اللہ جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے آپ کے احکامات پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اے اللہ جہاں ہم سے خطا ہو جائے گی اے اللہ ہم رو رو کر آپ کو منا لیں گے اے اللہ ہم رو رو کر آپ کو جب تک نہ منا لیں ہم چین سے نہ بیٹھے وصل خیر محمد آمین ربنا تقبل منا بحرمت آمین آمین دیکھو میں نے تو بھائی ایک گھنٹے ارادہ کیا تھا میں نے جلدی سے بند کر دیا لیکن مولانا کی فرمائش پہ پھر کچھ بارش اللہ کا حکم اب مجھے مت دینا السلام علیکم